الحمد للہ الحمد للہ نحمد ہو انستا ونعوذ انفرو من شرور انفسنا ومن من اعمالنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهُ إله إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ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 رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب او ان عشکر نمت کلتی انعمت تالیہ والا والدیا وان اعمل صالحا تربا واسلح اسلحلی فی ذریتی و لِي فِي ذرریتی إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ من بِاللَّهِ اروضب اللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَاءٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنھُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِھِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ حضرت محترم اللہ مالک نے حضرت انسان کو دنیا کی اندر صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں بھیجا بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ یہ وَمَا خَلَقْتُ تلجنا ول إِلَّا اللہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو تخلیق کیا ہے انہیں جو بنایا ہے اس کا جو خاص مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ میری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے یاد رکھیں ہم ایک ایسے وقت میں زندگی کا وقت گزار رہے ہیں ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جسے میڈیکل سائنس اور ترقی کی معراج قرار دیا جا رہا ہے اور زندگی کی دوڑ کے اندر انسان یہی سمجھتا ہے کہ جو جتنا بڑا بزنس مین ہے جتنا بڑا انجینئر ہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہے جتنا بڑا کاشتکار ہے وہ اتنا کامیاب انسان ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ تو زندگی کا متا ہے اس سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے سوچ لیا ہے ہم اپنی زندگی کا مطمئے نظر اپنی زندگی کی معراج اپنی زندگی کی ترقی اپنی زندگی کی انتہا یہی سمجھتے ہیں جو انسان دنیا میں جتنی ترقی کی منازل کو طے کرتا ہے وہ اتنا لکی اور خوش قسمت ہے لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے اس کائنات کو بنایا جس نے اس کائنات میں ہر چیز کو ہمارے تابع کیا انسان کی آسائش اور آرام کے لیے اس کے کھانے پینے رہنے کے لیے سارے بندوبست فرمائے وہ کہتے ہیں کہ تیری زندگی کی میراج تیری زندگی کی انتہا یہ نہیں ہے کہ تو زندگی کا معلومتہ اکٹھا کرے تیری زندگی کی میراج یہ ہے کہ تیرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے تو جب ہم اس پہلو پہ سوچتے ہیں چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑی پسماندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دنیا کے معاملات دیکھیں تو ہر آنے والا دن ہمارے لیے اللہ بہتر کر رہے ہیں لیکن ہمارا اور اللہ کا تعلق جو ہے یہ مضبوط ہونے کے بجائے ہر زندگی کے آنے والے دن میں دور سے دور کٹتا چلا جا رہا ہے تو یہ یاد رکھے یہی تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو اس کے رب سے ملانے کے لیے انسان کو اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو مبروس فرمایا ہر نبی اپنے وقت میں آکے کے لوگوں کو یہی بتلاتا رہا لوگوں لا الہ الا اللہ کائنات میں کوئی کچھ نہیں سوائے اللہ رب العزت کے انسان کی زندگی کا متم نظر صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے اس کی زندگی کی انتہا اس کی ترقی کی معراج یہ ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا ہے آپ دیکھیں بظاہر اگر دیکھا جائے جب انسان سجدے میں پڑتا ہے انسان کا پاؤں یہ سب سے انسان کا نچلا دڑ ہے اور انسان کا سر اس کا سب سے اوپر والا حصہ عزت والا حصہ ہے اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکانا انسان اپنی توہین سمجھتا ہے لیکن یہی سر انسان اپنے پاؤں کے برابر رکھ کے اپنے رب کے حضور اگر تعظیم کرے تو اس کی معراج اور ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا انسان وہ لگتا ہے جب وہ اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ پہچان کون کرواتا ہے اللہ کے انبیاء وہ ہیں وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے انسانوں کی تربیت کی بہت سے لوگوں نے ان کی تربیت کو ایکسیپٹ کیا قبول کیا اور وہ خوش نصیب ٹھہرے دنیا میں بھی ان کا مقدر اچھا بنا اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں وہ مہمان بنے لیکن کچھ ایسے نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اس کی طرف توجہ نہیں دی اپنی زندگی میں انہیں لاگو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں تصور کیا تو ایسے حالات میں اللہ انہیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں ولاقرس انسانوں اور جنوں میں کثیر ایسے ہیں جو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں وَلَقَدْ ذرا ان سورت آراف ہے اللہ رب العزت نوما پارا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ زرانا علی كَثِيرًا کثیرمن الْجِنِّ ونس بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جلنے کے لیے ہوتے ہیں مالک کیا کیا انہوں نے اللہ فرماتے ہیں لہم کلوبن لا بہا میں نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں و لہم آئن دی ہے بحا دیکھتے نہیں ہے لہم آزان میں نے کان دیے ہیں سنتے نہیں ہے کا عام یہ کوئی انسان ہے اللہ کہتے ہیں یہ جانور ہیں بل ہم ازل نہیں نہیں جانور بھی اپنی کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ادا کرتا ہے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کیوں الاک الغافلون یہ اپنی زندگی کے مقصد سے ہی غافل ہیں یاد رکھیں جب بھی انسانیت غفلت کی نیند سو گئی جب بھی انسانیت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک گئی جب بھی انسانیت زلالت اور گمراہی کی اتھا گہرائیوں میں گر گئی اللہ نے اس پہ ضرور احسان فرمایا اپنے نبیوں کو بھیج کے اپنے رسولوں کو بھیج کے ان گہرائی کی ان زلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے انہیں نکالا انہیں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو رستہ دکھایا اللہ کے ہر نبی نے اپنے وقت میں یہی کام کیا اور سارے انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ماٹو بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ضلال اور گمراہی کے رستوں سے نکال کے آپ انہیں ہدایت اور خوبصورت رستوں پہ ڈالتے آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے پورے لوگ بھاگ باغ کے جہن میں خود چھلانگیں لگا رہے ہیں اور میں ان کی کمروں کو پکڑ کے انہیں آگ سے بچا رہا ہوں آپ نے فرمایا میری مثال یہ ہے اور یہاں ایک بات سمجھنے کے قابل ہے ہمیں احساس ہوگا کہ شاید ہم بھی غلطی وہی نہیں کر رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے تھے جہاں آپ کو اللہ نے پیدا کیا وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ بستی تھی مکہ مکرمہ ہے اور اس کے رہنے والے لوگوں کے اندر ایک بڑا زوم تھا وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ بیت اللہ کی تولیت ہمارے ہاتھ میں ہم جو مردی کریں ہمارے لیے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ ہماری پھر بھی تعظیم کریں ہم پھر بھی مذہبی ہیں ہم پھر بھی اچھے لوگ ہیں چونکہ کعبہ ہمارے پاس ہے لیکن اللہ نے یہ بات تسلیم نہیں کی اللہ نے کہا وہ ان من قبل لفیم مبین آپ کی بےسط سے پہلے آپ کو نبوت ملنے سے پہلے وہ ان من قبل جو بھی پہلے لوگ تھے لفی دلالبین سارے کے سارے واضح گمراہی میں تھے اب گمراہی کیا تھی اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے دنیا میں اس وقت افریقہ ایشیا روس مغرب یہ دنیا کی انتہائیں تھی اور باوجود اس بات کے کہ سفر کی سروتیں بڑی تھی لیکن مکہ کے تاجر اتنے تیز تھے اتنے بڑے ان کے پاس اتنی لمبی ٹریڈنگ تھی اتنے مضبوط تھے معاش کے معاملے میں کہ افریقہ سے لے کر ایشیا تک مغرب سے لے کر مشرق تک ہر جگہ ان کے قافلے اترا کرتے تھے لیکن اللہ نے اسے ترقی کی معراج نہیں کہا انسانیت کی انتہا نہیں کہا اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں وہ ان قانومی قبل لفی دلال مبین یہ واضح گمراہی میں تھے گمراہی کیا تھی جب انسان انسان کو کچھ نہ سمجھے جب انسانیت اپنے بھائیوں کی تزلیل کرے ہر طاقت اپنے سے کمزور آدمی کو مارنا اپنا حق سمجھے جس معاشرے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوب نہ ہو جو انسان جو من میں آتا ہے کرتا رہے جب کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو جب کسی گھر کے مال اور عزت اور عزمت محفوظ نہ ہو تو ایسے معاشرے کو انسانوں کا معاشرہ تو نہیں کہا جاتا لئے اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی ان اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ اللہ کا سب سے عزت والا گھر ان کے پاس تھا وہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے اسی بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے یعنی انسان کے سامنے اس کا مالک موجود ہے اس کا رب ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ تک رہے گا کلو من علی حفاظ ربی کزل جلال ولی کرام ہر چیز نے ختم ہو جانا صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں, میں تو ہے اے اللہ تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ ہر چیز تیری قدرتوں سے ظاہر ہے اور تیرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے سب سے بلند و برتر تو ہے وہ العظیم وہ سب سے بلند ہے اور سب سے عظمت والا ہے جب وہ سب سے بڑا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں رزق دیا وہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے اس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں اس کی دی ہوئی زندگی کو استعمال کرتے ہیں اس کی آنکھوں کو اس کے دیے ہوئے ذہن کو اس کے دیے ہوئے دل کو اپنی زندگی کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں اور جب عبادت کا معاملہ تا ہے تو اسے بھول جاتے ہیں تو پھر کیسے اللہ ہمیں انسان سمجھے گا اسی لیے ابراہیمی ہی پہ ہیں مکہ ہمارے پاس ہے بیت اللہ کے ہم متولی ہیں لیکن اللہ نے کہا بھائی قبل دلال یہ سب کے سب گمراہی میں تھے ان کی دنیا میں جو کچھ ٹریڈنگ تھی مدینہ کے لوگوں کی زراعت تھی ان کے معاملات ان کی دنیا میں سیاست اور یہ سارا کچھ موجود تھا اس کے باوجود اللہ نے انہیں انسان نہیں گمراہ قرار دیا انہیں ایک اچھا ہدایت یافتہ نہیں کہا ہدایت یافتہ کب کہا جب ان میں اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ مبعوث فرمائے اور جب مبوس فرمائے پھر اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے انسانیت کو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے الملک جو بادشاہ ہے القدوس جو پاک ہے العزیز جو غالب ہے الحکیم جو حکمت والا ہے اس کی ہر چیز تصبی بیان کرتی ہے اے حضرت انسان تو کیوں نہیں سوچتا با سفل امین اس اللہ نے احسان کیا ان پڑو پہ رسول امین انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہ مایاتی انہوں نے میری آیات کی تلاوت کی ان پہ میری آیات کے ذریعے ان کو علم دیا میری آیات کے ذریعے ان کی تربیت کی جب تربیت کی تو اس کا رزلٹ کیا نکلا وہ ہم انہوں نے اپنی زندگیوں کو ساری آلودگیوں سے پاک کر لیا اور میرے عزیز بھائیوں پیاری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بڑی اہم ہے آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں اپنی پوری مخلوق کے دلوں کو دیکھا مجھے سب سے پیارا دل جو لگا وہ محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے آپ کو امام الانبیاء کا اعزاز عطا کیا پھر اس کے بعد آپ کی امت کے لیے میں نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی اور دنیا کے اندر اپنی مخلوق میں سے جو سب سے بہترین لوگ تھے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنایا اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی معاشرے کا حصہ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائے پہلے بھی اسی معاشرے کا حصہ تھا لیکن جہالت کے باوجود ان کی زندگی دوسرے انسانوں سے مختلف تھی اس کی مثال سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ ایک ایسے تاجر تھے ایک ایسے انسان تھے جو سارے معاشرے میں منفرد اس لیے نظر آتے تھے کہ ہر مالدار کے دل میں ترس نہیں ہوتا ان کے دل میں بڑا ہی ترس تھا کیونکہ جتنا بھی زیادہ کوئی انسان اوپر جاتا ہے اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے اپنے معاملات میں لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جہلیت کے زمانے میں بھی آپ کی کیفیت یہ تھی یہ اللہ یہ کیوں نہ ہوتی اللہ نے اتنے بڑے منصب کے لیے چننا تھا آپ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ نے اللہ نے نبوت دی تو کوئی ویسے ہی نہیں دے دی آپ نے نبوت ملنے سے پہلے جب نبوت ملی تو اپنی قوم کو آ کے اپنی نبوت سے آگاہ نہیں کیا تھا پہلے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا میں نے چالیس سال تمہارے اندر گزارے ہیں میرے متعلق کچھ بتاؤ جس معاشرے میں کسی پہ ظلم کرنا یہ معمول کا حصہ تھا جس معاشرے کے اندر لڑائی مارک اٹھائی ان کا کلچر تھا جس معاشرے کے اندر عزتوں کو لوٹنا یہ ان کا فخر تھا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بچپن اور میری جوانی تم میں گزری میرے متعلق کوئی ایسی بات ہے تو انگلی اٹھا لو زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلی نہیں رکھ سکا تھا اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کفار بھی مانتے تھے کہ یہ تاجر ہونے کے باوجود اتنا دیانتدار شخص تھے اور مالدار ہونے کے باوجود اتنے رحم دل تھے اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاملات کرتے ان کا اتنا حسن سلوک تھا کہ جاہلیت میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ اس وہ شخص دیکھو کبھی اس نے بھی ایسا کیا ہے اسی طرح سیدنا یہ عثمان رضی اللہ تعالی عن آپ بھی ایک ایسے شخص تھے جنہوں جن نے خود جب ان ان کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جاہلیت کے اندر بھی قتل نہیں کیا کبھی میں نے زمانہ اسلام سے قبل بھی کبھی شراب نہیں پی حالانکہ شراب ان کا پانی تھا زمانہ جہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا یہ ایک ایس اتنی بڑی بات تھی اور یاد رکھیں حضرت عثمان صحابہ میں سے بڑے خوبصورت انسان تھے اور خوبصورت انسان بہت کم بچا کرتے ہیں لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شخصیت تھے جنہیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا اور یہ چھ لوگ وہ تھے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اسی دن یہ مسلمان ہو گئے تھے سیدنا ابوبکر سیدنا عثمان ان کا اس وقت رسول اللہ سے رشتہ کوئی نہیں تھا دوست ہونے کے ناطے صرف آپ کے کردار کی وجہ سے کہ آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا یہ کیسے ممکن ہے آج یہ جھوٹ بولیں گے جو یہ کہتے ہیں مانتے ہیں اور رشتے داروں میں آپ کی زوجائے محترمہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹیاں چاروں سیدہ ام کلسوم سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی انہم ان سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے قریبی رشتے داروں میں سید علی رضی اللہ تعالی عنو آپ کے گھر میں آپ کی کفالت میں تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور ایک حضرت زید بن ہارسا وہ آپ کے غلام تھے حضرت خدیجہ نے آپ کی خدمت کے لیے معمور کیا تھا انہوں نے بھی آپ پہلے دن اسلام قبول کیا اور اس کے علاوہ ارکم تھے ارکم بر ارکم انہوں نے بھی پہلے دن اسلام قبول کیا آپ کے گھر والوں آپ کی بیوی آپ کی بیٹیوں کے علاوہ پانچ لوگ اور تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور صرف اس بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پورے مکے کے جوانوں میں پورے مکے کے انسانوں میں ایسا کردار کسی کا نہیں ہے سب سے پہلی بات سب سے پہلا سبق جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کریکٹر تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ جس دن اسلام میں داخل ہوتے اس کے بعد کوئی شخص ان کی پوری زندگی کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ ان کے کریکٹر پہ آج کے بعد کوئی داغ آیا ہو بہت سے لوگ تو ایسے تھے جن کے کریکٹر پہ پہلے بھی داغ نہیں تھا کیوں نہ ہوتا کہ میں نے پہلے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پھر انسانوں میں سب کے دلوں پہ نظر ڈالی اور جن کے سب سے خوبصورت سب سے پیارے سب سے اچھے دل تھے اللہ نے انہیں میرے صحابی ہونے کا شرف عطا کیا ہے تو اس اعتبار سے یاد رکھیں میں معاملات میں دھوکا کھا سکتا ہوں آپ بھی کھا سکتے ہیں ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں لیکن ہمیں کسی کے اندر کا نہیں پتا کہ کون کیا سوچتا ہے کون کیا ارادہ آئندہ کے لیے رکھتا ہے یہ ہم ہماری ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے و یا علم تخف <الصدور> جو تمہارے سینوں کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی جانتا ہے تو کیا اللہ تو نہیں بھول سکتا اللہ کو بھلایا تو نہیں جا سکتا اللہ دھوکا تو نہیں کھا سکتا اس لیے واقع اللہ نے دھوکا نہیں کھایا اپنے نبی کے ساتھی انہی کو بنایا تھا جو انسانیت میں سب سے افضل لوگ تھے اور اللہ رب العزت ان کی تعریف خود کرتا ہے کہا ان کانوں میں نقبل یہ پہلے ظاہری گمراہی میں تھے لیکن میرے پیغمبر نے ان کی تعلیم ان کی تربیت کر کے وہ یوسکی انہیں پاک کر دیا کتاب و حکمت کے ساتھ قرآن اور سنت کی تعلیم کے ساتھ اور فرمایا یہ ان کو جو زیور پہنایا گیا ہے اللہ کی کتاب کا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کا یہ اتنا خوبصورت زیور ہے یہ اتنا پیارا میک اپ ہے جو کبھی نہیں اترتا یہ ہمیشہ زندگی میں ساتھ رہتا ہے اور قیامت کے دن بھی یہی چیز ان کے ساتھ رہے گی اور یہ فرمایا ذالک کا فضل اللہ ہوتی ہی معیشہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے مرضی عطا کر دے کسی کو دین کا علم مل جانا دین داری مل جانا اللہ کی پہچان ہو جانا کریکٹر کا درست ہو جانا اللہ رب العزت سے ڈر جانا اپنے معاملات کو صحیح کر لینا رزق اپنے رزق کو درست کر لینا اپنے معاملات کی اصلاح کر لینا ظالی کا فضل اللہ لوگو یہ اللہ کا فضل ہے اگر کسی کو نہیں ملتا تو اسے اپنے مقدر پہ رونا چاہیے ذالک کا فضل اللہ دین کا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے سب سے بڑا اللہ یہ فضل ہمیں بھی عطا فرما دے یقین مانی ہمارے پاس کمی ہے بہت زیادہ کمی ہے چہلے وہ کہنے والا ہے یا آپ ہیں ہم اس معاملے میں بالکل کوہرے نظر آ رہے ہیں کہنے کو ہمارے پاس بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن جن پاک باز لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کو تو بار بار اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم و رسو عنہ ان کا کردار ان کا اخلاق ان کے معاملات ان کی زندگی کا طرز عمل اللہ کے ساتھ تعلق اس کے رسول کے ساتھ محبت کو دیکھ کے اللہ نے کہا میں ان پہ راضی ہو گیا اور وہ مجھ پہ راضی ہو گئے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے عزیز بھائیوں اللہ کی رضا اس کائنات کے اندر سب سے بڑا ہم مختلف لوگوں کو جب نوبل انعام ملتا ہے دنیا میں بڑے خوش ہوتے ہیں کیک کاٹے جاتے ہیں جلوس نکلتے ہیں مبارک مبارکبادیں ہوتی ہیں لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں سے کسی کو اپنی مرضی اپنی پسند کے مطابق دیا جاتا ہے اور ایک اعزاز وہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے چن کے لوگوں کو دیتا ہے وہ اس کی رضا اس کی خوشنو دی ہے اور اس کی رضا اسی کو ملتی ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ میں صرف آغاز کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے آج وہ وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پندرہ نشانییں بتائیں ان پندرہ نشانیوں میں ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ جو بعد کے لوگ ہیں پہلوں کو گالی نکالیں گے وہ لوگ جن کی تعریف اللہ کرتا ہے جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان پہ اللہ کا فضل ہے جنہیں اللہ نے اس اعزاز سے نوازا اللہ نے انہیں کہا رضی اللہ ان پہ ان کا رب راضی ہے میرے بھائی ہم سارے تابعین سے لے کر مجھ جیسے گنگار تک اور مجھ سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں نہیں ملا اور شاید نہ ملے گا صرف ان لوگوں کو ملا جن کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم رسول ان عنہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانحار خالدین فيها ابدا رضی اللہ عنهم ورزو عن ذالک لمن خشی ربا یہ جزا ان کے لیے ہے یہ جنت کا بدلہ ان کے لیے ہے جزا عند اندر جنات عدن جنت عدن کی بدلہ ملے گا جنت عدن وہ ہے جس کے باغیچوں کو جس کی خوبصورتیوں کو جس کی ڈیکوریشن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے بہت سی جنتیں ہیں لیکن جنت عدن جو ہے اللہ نے ایک انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ایک جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا جنات عدن ان من ان تحت جس کے نیچے نہریں بہتے ہیں رض خالدین ابادا اللہ فرماتے ہیں اسی جنت میں ہمیشہ رہیں گے کبھی زوال نہیں آئے گا رضی اللہ عنہم اللہ ان پہ راضی ہے وہ رضو انہ وہ اپنے رب کے رب پہ راضی ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا ذالی کلیمن خشیا ربہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا کر لیا تھا اور جن کے دل میں خوف خدا ہو ان کا کردار سب سے دنیا میں بہتر ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ اس نعمت سے نوازا تھا اور یہ بات یاد رکھیں زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا یا رسول اللہ میں دنیا کی ہر چیز سے آپ, سو... آپ کو زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے آپ نے فرمایا عمر ابھی ایماندار نہیں ہوئے پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا الان یا عمر اے عمر ابھی مان آیا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہمارا بھی معاملہ اسی طرح ہے کہ ہم اپنے اسلام پہ بہت سیخپا ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا ان کا کردار کیا تھا اور جو کچھ ہمارے ساتھ بن رہا ہے ہمارا کردار کیا ہے ہمیں صرف فخر ہی ہے فخر لیے پھر رہے ہیں ہر شخص اپنی جگہ اپنا فخر لیے پھر رہا ہے لیکن اگر عمل کو دیکھیں تو کہنے والا ہو یا سننے والے عمل کے معاملے میں ہم سارے کے سارے سفید تختی کی طرح ہے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیں اب اس زمانے میں تو یہ جب سے پرائیویٹ اسکول اور کالجز بن گئے ہیں طالب علم اور استاد کا کمرشل پیکج ہے اب اب یہ تعلیم نہیں ہے جتنے پیسے خرچو ویسی تعلیم ملے گی لیکن جب استاد اور شگرد کا آپس میں کمرشل پیکج نہیں ہوتا تھا استاد استاد کی حیثیت سے پڑھاتا تھا شگرد اسے باپ کی حیثیت دیتا تھا تو اس وقت استاد دو چیزیں کرتا تھا ایک اسے تعلیم دیتا تھا دوسرا کردار بناتا تھا آج استاد کردار سے خالی خود بھی ہے اور اس کے شاگرد بھی اس نعمت سے محروم ہے صرف اور صرف وہ ان چیزوں کو پڑھاتا ہے جو اس کے ساتھ کمرشل پیکج پیکج ہوا ہے جو اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے کہ تمہیں فزکس پڑھاؤں گا تمہیں میں میتھ پڑھاؤں گا تمہیں انگلش پڑھاؤں گا انگ اور اردو کے معاملے میں تیری میری کمٹمنٹ نہیں ہے جو شخص دنیا کے معاملات میں کمیٹمنٹ پہ چل رہا ہے استادی اور شاگردی کا وہ تعلق ختم ہو چکا ہے لے اس استاد کی بات کرتا ہوں جس نے اپنے ماننے والوں اپنے طالب علم سے کہا تھا وما سالukum علیہ من اجر میرا اور تمہارا کوئی کمرشل پیکج نہیں ہے میں اپنا اجر اللہ سے لوں گا میرا زندگی کا مقصد تمہارے تزکیہ کرنا تمہارے کردار کو بہتر کرنا اور تمہیں رب سے ملانا ہے اور یہی رسول اللہ کی سب سے بڑی عظمت تھی صلی اللہ علیہ وسلم ان قان قبل لفی اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا تم میں وہ رسول جو ان میں آیا جنہیں کوئی پتہ نہیں تھا کرکٹر کا کوئی پتہ نہیں تھا جنہیں اللہ کا کوئی پتہ نہیں تھا جو بھٹک رہے تھے انسانیت سسک رہی تھی ایسے حالات میں وہ بھیجا یتلو علیہم آیاتہ انہوں نے آیات کے ذریعے تربیت کی ویزقيهم انہیں باکردار بنایا انہیں پاکیزہ کیا و یعلمہم الکتاب والحکمہ تعلیم بھی دی کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی اور کا کریکٹر بھی درست کیا قبل اس سے پہلے تو سب کے سب گمراہی میں مبتلا تھے تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم انسانیت تھے جن کے پڑھانے کی تعریف اللہ کر رہے ہیں آپ ان آیات کو دیکھ لیں سورت جمعہ ہے اٹھائیسواں پارا ہے اس کی پہلی چار پانچ آیات یہ پڑھیں اللہ رب العزت اس معلم کی بھی تعریف کر رہا ہے اور ان طالب علموں کی بھی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے ان سے پڑھا تھا نہ طالب علموں نے پڑھنے میں کتاہی کی اور جو علم دیا جا رہا ہے اس معاملے میں بھی کوئی کوتا ہی نہیں کی بلکہ انہیں اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وہی آتی آپ پہلے مردوں کی جماعت میں آتے ان کے سامنے بیان کرتے ہم میں سے ہر شخص اس کی کوشش ہوتی کہ اسے سنیں یاد کرے ہم دس آیتیں آپ سے لیتے یاد کرتے پھر ان کے معنی اس کے معاملات کو سیکھتے پھر اس کے بعد اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ان پہ عمل کرتے پھر اگلی آیتوں کی طرف جاتے یعنی یہ بات بتلائی کہ آپ جو لیکچر لیتے ہیں اسے یاد کریں یاد کرنے کے بعد پھر اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں تو اس تعلیم کا فائدہ تب ہوگا یہ ہمارا المیہ ہے ان کی بلندی یہ تھی اللہ نے دنیا کی امامت انہیں اس لیے دی تھی کہ وہ بہترین دل کے لوگ تھے اللہ نے پوری کائنات ام... کا امامت کا صحرا جو ہے ان کے سروں پہ سجایا تھا حالانکہ ٹیکنیکلی طور پہ وہ لوگ دنیا سے پسماندہ تھے روم اور ایران کی سلطنتیں دفاعی اعتبار سے عرب سے بہت مضبوط تھی ان کی باقاعدہ فوجیں تھیں اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ انہیں جاہل تصور کرتے تھے لیکن ان جاہلوں کو جب اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ہمیں بتایا بھی ان اللہ یارف بحاظ الكتاب اقواما و اذا بحی آخرین اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دے گا اور بہت سی قومیں اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گے کیا مطلب کہ جو لوگ اس قرآن کو سنیں گے اس قرآن کو پڑھیں گے اس قرآن پہ تدبر اختیار کریں گے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں گے اسے اپنے لیے کتاب قانون تصور کریں گے اور اس کے قوانین پہ عمل کریں گے اللہ فرماتے ہیں میں انہیں عزت دوں گا اور جو اسے صرف ایک تعویذوں کی ایک متبرک کتاب سمجھ کے اپنے تاکوں میں رکھ دیں گے جو اپنی بیٹیوں کے سایوں کے لیے رکھیں گے جو قرآن کو اپنے لیے لاہ عمل نہیں سمجھیں گے اللہ انہیں ذلیل کر دے گا آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے مسلمان ہونا ہماری ذلت نہیں ہے اور قرآن ہمیں گلہ کرتا ہے ہم سے اور یاد رکھیں جب یہ گلہ اللہ کے سامنے ہوا تو ہمارے خلاف بہت مضبوط شہادت ہو جائے گی اگر ہمارے نبی جا کے وہاں کہہ دیں وقالیہ ربی نقومی تخذل قرآن محجورہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں اٹھا کے پیچھے پھینکنا پیچھے پھینکنے کا کمر پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے قوانین کو نہیں اپنایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارا مفاد کس میں ہے کیا دنیا کے قوانین سے ہمارا قرآن ٹیلی کرتا ہے یا نہیں کرتا عالمی طاقتیں کیا سوچتی ہیں یہ کبھی نہیں سوچا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جس طاقت نے ہمیں قرآن دیا ہے وہ سب سے سپریمیم طاقت ہے اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی آپ دیکھیں کہ جب مسا علیہ السلام آپ فرون اور آلے فرون کو کہا دعوت دی ستر سال تک وہ ان کے بچے مارتے رہے پھر ان پہ ظلم و ستم کرتے رہے ان سے بلا معاوضہ بنی اسرائیل سے بگار لیتے تھے ان کی عورتیں مرد بچے ان کا کام کرتے تھے دو ٹائم کی روٹی کے لیے جس طرح سوشلزم نظام ہے دو ٹائم کی روٹی پہ سارا دن کام کرنا پڑتا اور اس کے باوجود وہ سمجھتے تھی یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارے غلام ہیں جب اللہ رب العزت کی قوت نے یہ سوچا کہ نہیں تو اس وقت فرون موسا علیہ السلام کو کہا اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ نکلے آگے دریا آ گیا فرون لاکھ کا لشکر اس وقت لے کے پیچھے نکلا تھا اور اللہ نے بچایا کیسے اور انہیں غرق کیسے کیا یہ بھی ایک بڑی عبرتناک بات ہے کہ اللہ جب اپنی قوت دکھاتے ہیں دریا اس کے پانی کو ٹھہرانا یہ کائنات میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے یہ کر کے دکھایا تھا اس کے پانیوں کو کہا تھم جاؤ کت عظیم جس طرح برف کے تودے ٹھہر جاتے ہیں پانی اپنی اپنی جگہ ٹھہر گیا زمین کا کیچڑ ہےج کے خوشک کر دیا کہا جو میرے ہیں وہ نکل جائیں فرون نے سوچا یہ نکل گئے ہیں تو مجھے کیا ہے جب ان کا پہلے سے لے کر آخری آدمی تک وہ دریا کے اندر پوری طرح آ گیا اللہ نے پانی کو کہا جو میرے تھے وہ تو نکل گئے اب یہ نہ میرے ہیں نہ تیرے مل جاؤ جب پانی ملا تو ایک انسان بھی باقی نہیں بچا تھا اور وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا انا رب کملا اعلی اس کائنات میں سب سے بلند سب سے بڑا رب میں ہوں ایک گھونٹ پانی کا برداشت نہیں کر سکا تھا اور بے اختیار کہنے لگا لا دی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں اس کے علاوہ کسی کو علا نہیں سمجھتا میں نہیں رب اور میں اس رب کا فرما بردار بنوں گا اللہ نے کہا اب وقت گزر چکا ہے اور اس کے بعد پھر کہا کہ تم بہت بڑا بنتا تھا من المسرفین تو بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا حد سے بڑھ گیا تھا اب سن تیرے رب نے تیری موت کا ہی فیصلہ نہیں کیا نہ تجھے زمین قبول کرے گی نہ دریا کا پانی قبول کرے گا اس کی لاش آج بھی پڑی ہوئی ہے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہم اپنے رب کے ساتھ جنگ کے لیے لڑے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ سب سے طاقتور ہے جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں وہ ہماری محبت کا مرکز ہے اللہ نے اس کائنات کے اندر کتنی مرتبہ یہ ایسے واقعات ہمیں دکھلائے ہیں آپ دیکھیں ان دریاؤں میں پانی آیا تھا پوری حکومت کی مشینری اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اس پانی کو روک سکی یا صرف دریاؤں کے بندوں کے اندر رکھ سکی وہ مالک ہے جو چاہتا ہے ان امرو اراد امروہ ادا اراد اینک الن فیقون وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کوئی فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ کہتا ہے ہو جا ہو جاتا ہے وہ اللہ کہتا ہے میں نے انسانیت پہ بڑا عظیم فضل کیا ہے اور اس کا فضل عظیم جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں آئے انہوں نے ہماری ہمیں تعلیم اور تربیت دی ہمارے لیے قرآن چھوڑا ہمارے لیے اپنا طریقہ اور رسما چھوڑا لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا جن لوگوں نے اسے اپنایا اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی اور ان کے لیے سرٹیفکیٹ بنے بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخری نما الحقی صرف صحابہ کے لیے میرا قانون یہ نہیں ہے ان کے بعد بھی جو لوگ اسی رستے پہ چلیں گے اسی پیغمبر کے ساتھ اپنا تمسک کریں گے انہی کو ملیں گے ان کے طریقے کو اپنائیں گے فرمایا وہ بھی اللہ انہی کے ساتھ ان کا شمار فرمائے گا وہ العزیز الحکیم وہ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے ذالک کا فضل اللہ لوگو یہ اللہ کا فضل ہے قرآن اللہ کا فضل ہے محمد الرسول اللہ کا نبی بن کے ہمارے اوپر آنا اللہ کا فضل ہے آپ کا امتی بنانا اللہ کا ہم پہ فضل ہے اس لیے اے امت کے لوگوں ہم پہ اتنے بڑے احسان اللہ نے کیے ہیں اس احسان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ ہم احسان فراموشی کریں کیونکہ جنہوں نے احسان فراموشی کی ان کی مثال آگے اللہ دیتے ہیں اللہ فرمتے ہیں فرمت ہے مثلا اللہ طورات الحماری بے سمس القم اللہ کبوب آیات اللہ و لا دل قومت ظالمین لوگوں جنہیں میں نے تو رات دی ان کی مثال سن لو مسل اللہ ددین الحمل جنہیں میں نے تورات دی انہیں کہا اسے اٹھاؤ اس پہ عمل کرو ان کی مثال ایسے ہے کماسل حماری یا ملو اسفارا جس طرح گدے کے اوپر وزن لاد دیا جائے وہ کتابیں ہیں یا گوبر انہیں کوئی احساس نہیں ہے تو جو کتاب ملنے کے باوجود نہیں سمجھتے اس کی مدال مثال گدے کی ہے وہ انسان نہیں ہے مسلحت یہ اس قوم کی مثال ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی ہے ظالمین لوگوں یاد رکھو ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتلانا یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے ہم اس احسان کی قدر کریں اس کی قدر کا طریقہ یہ نہیں ہے ناچیں گائیں گھومیں پھریں یہ کریں وہ کریں یہ نہیں ہے بلکہ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس نبی کی فرما برداری کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اقول ہستق فروغ ان الحمد للہ محمد اللہ الم صلی علی محمد وعلى والا محمد محمدن کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیمِن کا حمید المجید اللہ البارک عالیٰٰ محمدن والا علی محمدن کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم آل انکا حمید مجید ایک بھائی نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میری چھوٹی بہن بیمار ہے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ عملہ اجلاتا فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے نیک اور سالے بیٹا عطا فرمائے ایک بھائی نے فرمایا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ میری مشکلوں کو آسان کرے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالی میری بیٹی اور اس دنیا کی ساری بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے اپنے گھر میں خوش رکھی اور نیک اولاد سے نوازے اے مالک الملک جنہیں بھی بیٹیوں سے نوازا ہے الرحم الرحمین اے مالک تو خود کہتا ہے یہ میری رحمت ہے اے اللہ ان بیٹیوں کو ہر والدین کے لیے رحمت بنا دے اے اللہ ان کی قسمتوں کو بہتر کر دے اے اللہ اس آزمائش میں ہر والدین کی مدد فرما ہر بھائی کی مدد فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کی قسمتوں کو بہتر فرما اے اللہ ہمارے بیٹوں پر بھی رحم فرما اے اللہ ان ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے التجا کرتے ہیں ربنا حبلہ منازا جینا وضریاتی نا قرۃ وجالنالمطقین امامہ اے اللہ میری بیوی میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں انہیں نیک نہیں نیکوں کا امام بنانا اے مالک الملک ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے اے اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما دے اے اللہ انہیں شیطان کے شر سے بچا دے اے اللہ انہیں اپنے نفس کے شر سے بچا لے اے اللہ ان کی قسمتوں کو بہتر فرما دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما ایک آدمی کہتا ہے قرآن مجید میں یہ آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں حضرت حذیفہ بن یمان جب یمن کے گورنر تھے انہوں نے ایک عیسائی سے اور لڑکی سے شادی کر لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک خط لکھ کے بھیجا کہا اس خط کو زمین پہ رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے دو جب تک مسلمانوں کی بیٹیاں موجود ہیں کوئی شخص غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا تو اس لیے ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں موجود ہیں اور باک کردار بیٹیاں موجود ہیں اور غیر مسلم عورت کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے کردار کے معاملے میں درست ہوگی اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا بہیویئر کرے گی آپ دیکھیں یا سر عرفات کو ایک عیسائی عورت سے شادی کروائی گئی سلو پوائزن کے ساتھ اسے مروایا گیا شاہ عبداللہ کو ملکان نور کے ہاتھ سے مروایا گیا اسی طرح بے شمار اسلامی ہسٹری میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ان سے یہ کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے بلکہ سعودی عرب میں ایک امیرکن بہت بڑا لاٹ پودری تھا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں اس کا کالا تھا جب وہ مسلمان ہو گیا تو امریکہ کے اندر ایک خلبلی مچ گئی یہ آج سے پانچ سال غالباً 2004 چار یا پانچ کی بات ہے امریکہ کے اندر خلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ شخص سمجھتا تھا کہ یہ مجھے معاف نہیں کریں گے مجھے قتل کر دیں گے اس نے وہاں سے جب مسلمان ہوا نکل کے سعودی عرب آیا پھر یہاں پہ ام قرآن میں پڑھا پھر پڑھانے لگا اسی اسنا میں ایک امریکن کالی خاتون مسلمان کے روپ میں وہاں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوئی ہوں مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اس طرح تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں یہاں پہ عورتوں میں رکھیں کہنے لگی نہیں مجھے کوئی سہارا چاہیے وہ کہنے لگا انہوں نے کہا پھر تمہارے رشتے کا کوئی بندوبست کریں گے کہنے لگی تم مجھ سے شادی کر لو کہنے لگا میری بیٹیوں کی عمر کیو میں نہیں کروں گا تو وہ کہنے لگی میں اگری ہوں تمہیں کیا ہے تو انہوں نے ترس ذہن میں یہ سوچتے ہوئے کہ چلو بیٹی کو سہارا ملے گا اگر ہم زندگی گزاریں گے بیسیکلی اسے ایڈس تھی اور وہ بیماری لگانے کے لیے بھیجی گئی تھی اور جس دن اس نے محسوس کیا کہ میں اپنا معاملہ پورا کر چکی ہوں تو اس نے جدہ ایئرپورٹ پہ اپنی فلائٹ میں بیٹھ کے فون کیا کہ میں اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے ٹھیک ایک ماہ دو دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو اس لیے ان باتوں سے پرہیز بہتر ہے ہماری مسلمان بیٹیاں ایسی خبیص اور خناس نہیں ہوتی جو اپنے خامدوں کے ساتھ ایسے معاملات کریں یہ مذبی طور پہ عورت کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور آپ دیکھیں گے کہ کسی غیر اہم سے کوئی عیسائی یا یہودی عورت شادی نہیں کرے گی جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی کریں گی اور پھر انہیں ڈرائیو کریں گی اپنی مرضی کے مطابق تو اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے مسلمانوں میں بہت سے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لیڈر ان کی بیویاں مسلمان نہیں تھی اور بہت سے غلط فیصلے انہی کی وجہ سے ہوئے میں پاکستان کی دو مثالیں دیتا ہوں لیاقت علی کی بیوی رینا لیاقت علی تھی یہ ہندو تھی جب کشمیر جو ہے مجاہدین فتح کر رہے تھے بمبر سے لے کر بارہ مولا تک ان کے لشکر پہنچ گئے تھے انڈیا آگے آگے بھاگ رہا تھا اس وقت مولانا فضل اللہ ہی وزیر آبادی رحمہ اللہ نے کہا تھا لیاقت علی پیچھے سے گولی نہ مارنا آگے ہم انشاءاللہ کوئی چیز نہیں ٹھہرے گی جب مارا مولا کے مقام پہ جا کے اس عورت کی وجہ سے فائر بندی ہوئی اور اسی نے مجبور کیا تھا لیاقت علی کو اس بات پہ جب نہرو وہاں گیا تو اس وقت مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ جو ترپن سال تک انگریز کے خلاف لڑتے رہے ہر سخت سے سخت معاملہ برداشت کیا لیکن یہ بات برداشت نہ کر سکے اسی وقت گرے اور فالج ہو گیا اور اس وقت انہوں نے کہا تھا لیاقت علی جو کشمیر ہم توڑے دار بندوقوں سے لے رہے تھے کل تم ایٹم بم سے بھی نہیں لے سکو گے یہ ایک غلطی ہوئی تھی سیاسی غلطی ہوئی تھی جس میں کردار اس کی غیر مسلم بیوی کا تھا اور اسی طرح یاسر عرفات سے بھی یہ کردار ادا کروا کے اسے سلو پوائزن دے کے مار دیا گیا اور فلسطینی ایک بہت لمبی قید میں چلے گئے نامعلوم ان کے لیے آسانی کا رستہ کب آئے گا کہ اس وقت انہوں نے سب فلسطینیوں سے اسلحہ لے لیا کہ ہمیں یہ آزاد فلسطینی ریاست دے دیں گے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلامی ہسٹری کے اندر جو بات مجھے سمجھ آتی ہے مسلمان مسلمان پہ اعتماد کرے غیر مسلمان پہ نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ ولان طرزہ عنقل یہود ولان یہ یہودی اور عیسائی تم پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے یا تو تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ اگر مسلمان رہ کے یہ سمجھو گے کہ تمہارے ساتھی بن جائیں تمہارا کو فائدہ کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے ایک بھائی نے سوال کیا ہے اس مسجد میں جو نکاح ہوتا ہے اس میں لڑکی سے قبول کروانا ضروری ہے کہ نہیں جو کہ ہم لوگ لڑکے سے قبول کرواتے ہیں میرے عزیز بھائی لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے باپ یا بھائی وہ لڑکی کی طرف سے وہ موجود ہوتا ہے پہلے نکاح خان ان سے پوچھتا ہے کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس حق مہر کے عوض اس بیٹے سے کرنے کی مجھے اجازت دیتے ہیں وہ چونکہ لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر یہ نہیں کہ مولوی لڑکی کے پاس جائے یہ بدماشی ہے اگر کوئی مولوی ایسا کرتا ہے تو بدماش آدمی ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نکاح خاں بیٹی کے پاس جائے شریعت نے یہ کہا ہے کہ باپ اور بھائی اس کا وکیل بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح علیم اللہ ولی جس نکاح کے اندر ولی موجود نہیں ہے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی سوائے بیوہ اور متعلقہ کے اگر بیٹی کمواری ہے تو اس کا باپ اور یا اس کا بھائی وکیل بنے گا بعض لوگ ماموں کو وکیل بناتے ہیں یہ وکیل نہیں بن سکتا باپ اور بھائی کی موجودگی میں دوسرا قریب رشتہ دار وکیل نہیں بن سکتا سب سے قریبی اس لڑکی کا والد اور بھائی ہے جب بھائی اجازت نکاح خان کو دیتا ہے تو یہ بچی کی طرف سے اجازت ملتی ہے کیونکہ وہ بچی کا وکیل ہے جب بچی کی طرف سے وکیل اجازت دیتا ہے تو پھر بچے کے ساتھ ایجاب قبول ہوتا ہے اس لیے یہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ بیٹی کی رضامندی پہلے ہے اور باپ کو یہ حکمن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کسی سے شادی کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی رضامندی کو ضرور لو زبردستی بیٹی کی شادی کرنی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اس نے کہا میری میرے باپ نے میری فلاں سے شادی کر دی ہے میں اسے پسند نہیں کرتی آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے اپنی باپ کی بات رکھ یا چھوڑ دے اس نے کہا میں نے چھوڑنا ہے آپ نے فرمایا اس نے تجھے ایک باغ جو ہے حق مہر دیا ہے اس نے کہا میں وہ بھی دے دیتی ہوں آپ نے اس کے خامت کو بلایا کہا یہ تمہارا حق مہر رہا یہ واپس لے لو اسے طلاق دے دو تو مرضی کے بغیر شادی نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اجازت ہوگی تو تب یہ شادی ہوگی اور اجازت لانے والا باپ ہے اور نکاح خان جو ہے اس نے بیٹی کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ نہیں کرنی اس نے اس کے باپ سے پوچھنا ہے اور اس پہ اعتماد کرنا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے میرے عزیز بھائیوں زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اپنے ذمہ داروں کو بعض باتوں سے ان ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھی بات دیکھو تو جو انسان انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا اس دفعہ جو حجاج کرام گئے ہیں سرکاری سکیم کے تحت دو لاکھ اکا سٹھ یا باسٹھ یا تریسٹھ ہزار اس کے لگ بھگ پیسے لیے انہوں نے تین ٹائم کھانا دیا ہے رہیش دور ہے تو انہوں نے انہیں سواریاں دی ہیں عام پرائیوٹ حجاج کو ٹرین نہیں تھی میسر انہیں ٹرین ملی ہے یعنی جو سہولتیں دی ہیں وزارت حج کے جن ذمہ داروں نے دی ہے یا حکومت نے دی ہے ہماری اللہ سے دعا ہے جس طرح انہوں نے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ دیکھیں اگر کوئی خدمت کے جذبے سے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو لوگ کتنی دعائیں دیتے ہیں یہی حجاج پہلے بد دعائیں دیا کرتے تھے اپنے خدام الحجاج کو اور اپنی حکومتوں کو اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ان کی دعائیں لی ہیں اگر وہ کعبۃ اللہ میں جاتے تھے میرا بھائی میری والدہ یہ بھی گئے ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ اتنی آسانی تھی اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے اور ہمارے دوسرے محکمے جو ہیں وہ کوئی بھی ہیں حکومت کے اندر جنہیں اللہ نے مختلف ذمہ داریوں سے نوازا ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں یقین جانیے جتنی خوشی اور جتنا اللہ رب العزت کا فضل اس بات پہ ہوتا ہے کسی پہ نہیں کہ انسان اپنے بھائی جس مقصد کے لیے اسے منصب دیا گیا ہے وہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرے اللہ ہمارے سارے اہلکاروں کو ہماری حکومتوں کو ہمارے ذمہ داران کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح انہوں نے ایک خوبصورت مثال قائم کی ہے ہمارے سارے محکمے کے لوگ ایسا ہی کریں اللہ ہم پہ رحم فرمائے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اس کے رہنے والوں پہ رحم فرمائے ہماری حفاظت فرمائے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے ہمارے مال ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے ہمارے بیماروں کو شفاتہ فرمائے ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے.